صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں اور آج ماہ رمضان مبارک کی چودویں شب کا آغاز ہو چکا ہے بلی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے اب غور یہ کرنا ہے یا یوں سمجھیے کہ کم و بیش آدھا गुजरने को है کو ہے اب غور یہ کرنا ہے میٹھے اور پیارے سائن بھائیوں کہ ہم اگر شروع سے تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ آیا آدھا رمضان گزرنے تک میری برائیاں اور میری خامیاں کتنی دور ہوئیں نیز میں تقوا پانے میں کس قدر در کامیاب ہوا ہے تقوا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میں گناہ سے بچنے میں کس قدر کامیاب ہوا اور وہ گناہوں کی عادتیں جو میری روٹین کا حصہ تھیں اور پریکٹس تھی میرے ان گناہوں کی ڈے ٹو ڈے میں وہ گناہ میں کرتا تھا تو آیا مثال کے طور پر اگر میں پچاس کرتا تھا تو کیا میں چوبیس تک آیا ہوں یا میں اسے کم پر آیا ہوں بلی بھی کیا مجھ میں فرق آ رہا ہے میری توبہ کرنے کے پرسنٹیج کتنی ہے کیا میں نمازی بن رہا ہوں کیا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بن رہا ہوں اگر میرے جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو کیا وہ میری چھوٹ رہی ہے میری رمضان و مبارک کے علاوہ اگر رشوت دینے کی عادت تھی تو کیا وہ چھوٹ رہی ہے واٹ ایور یہ مطلب میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں کہ رمضان میں بھی لوگ رشوت دینا چھوڑتے نہیں ہیں نہیں چھوڑتے لیتے ہیں رشوتیں اور لیت دینے والے دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں جن کے لیے دینا حرام ہے جائز نہیں ہے لینا تو ہر صورت میں آرام ہونا جائز ہے تو یہ ایک موٹی سی میں نے کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھی ہے اگر آپ کو جواب جیسے ملے اگر بہتر جواب ملتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ مجھ میں بہتری آ رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں اب تک بنا تھا آرام دان دے گئے کیونکہ اس کے بعد روٹین اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے پھر ایک عید کا جو دین آتا ہے نا ہمارے پاس وہ اللہ کی حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک خوشی کا دن ہے ایک مسرت کا دن ہے ایک راحت ہے ایک مزدور کو مزدوری ملنے کا ایک اہم ترین وہ ایک نعمت ہے عید لیکن یوم عید پھر عجیب و غریب حال ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا کہ کیا دھڑا ضائع ہو رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا غور کر لیجیے کہ اسلامی بہنیں اپنے حال احوال پر غور کریں اور اسلامی بھائی اپنی کیفیتوں پر غور کریں اور کیا بہتری آ رہی کیا نہیں آ رہی یا پھر اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ جو روٹین کے ساتھ ایک کام ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے ہیں ہاں رمضان میں روزے کا اضافہ ہوا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک پلس ہے لیکن راتیں جو میری تمیز کے ساتھ اور ایک, ایک اچھے انداز سے گزرتی تھی اب راتیں بھی میری مطلب کہ تو برباد ہو رہی ہیں نگیٹو جا رہے ہیں پازیٹو جا رہے ہیں وہی کھڑے ہوئے ہیں کیا پوزیشن ہے پلیز چیک کر لیجئے کیونکہ قرآن کہتا ہے تم بروز فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو لاخم اس انعام کو تقویٰ کے انعام کو آیا ہم ماہ رمضان و مبارک میں پانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس پر غور کرتے رہنا چاہیے ہم آپ کو اپنے سلسلے میں زکوات کا نصاب بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج زکوات کا نصاب کیا ہے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 شریف کی فضیلت بھی مجھے بیان کرنی تھی وہ موضوع میں رہ گئی کہ آخر مدینہ صلی اللہ تعالی ہیں جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ دروتے پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثباب ان اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا میں بھی نیت کرتا ہوں اہل کلیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلیما بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا اللہ کی اضا کے لیے یہ سلسلہ کرنے کی میں نیت کرتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علم جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کی تھی کہ جو پینڈنگ کال ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ساری کے ساری کال ہیں یہ بھی ہمارے لیے اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوتا البتہ کچھ کالس آئیے ہم پچھلی لے لیتے ہیں کوئی سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ شورا گزرانے بھائی میرا نام سہدیو رضا پاری ہے میں تحصیل تفصیل ضلع گجرات سے بول رہا ہوں میری یہ نام قبول فرمائیے واہ کیا جو دوکر तगु तेरा आ, आ नहीं सुनता ही नरी माँ जाने वाला तेरा क्या तू तो करम है तगे बतु तेरा میرے پاپا کے لیے بھی خصوصی دعا کی کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا گا جزاک اللہ اور. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی شاد و آباد رکھے آپ کے گھر بار کو بھی شاد و آباد رکھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا خرط کی برکت تعفر ہے ماشاء اللہ اللہ اور برکت تعفر میم ایک اور کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام خالد ہے خالد خالودی اور میں علاقہ سے بات کر رہا ہوں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بازاروں میں آتے جاتے ہیں تو اخباروں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے زمین میں اور گند میں پڑے ہوتے ہیں کسی کے اوپر حدیث دیکھی ہوتی ہے کسی پر قرآن آیات تو اس کے بارے میں آپ اپنے چینل کے ذریعے رہنمائی فرمائیں کیونکہ آپ کی جماعت ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے اور دوسرا دوسرا سوال ہے وہ ہے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جہالت بہت زیادہ ہے جو مزدور لوگ کام کرتے ہیں جن کو دین قرآن بلکہ بہت ہی ایسی ہیں جنہیں کلمے کا بھی نہیں پتا تو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کوئی آگے سے الٹ جواب دیتے ہیں تو نوز بلا وہ کفر میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں یا ان کا سوچم و گمان نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا درد صد کروڑ مرحبہ جو سرک پر اس طرح مقدس اوراں قرآن و حدیث وغیرہ کے جو صفحات وغیرہ اللہ نہ نا اگر کر آپ پائیں تو اس سے اٹھا کر مقدس اوراق کے بھی باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی پوری ایک مجلس ہے مجلس بھرا مقدس اوراق لیکن نارملی طور پر بہت لوگوں نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں اگر اٹھا لیں چلے وہاں نہیں ہے تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس سے کسی احترام کی جگہ پر ہی رکھتے ہیں تاکہ زمین پہ نہ آئے نارملی طور پر تو کسی بھی تحریر کو پاؤں میں نہیں لینا چاہیے اور خاص طور پر جب ایک نیک و مقدس اوراق اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہو تو, تو, تو مسلمان کا دل اس میں بھی چینج ہو جانا چاہیے لرس جانا چاہیے تو اس طرح یہ اٹھاتے رہیں گے نہ صرف بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی یہ شرابی تھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا نام اس حالت میں دیکھا کہ ان کا دل تڑپ گیا اور انہوں نے اسے اٹھا کر اس کا بہت احترام اور اکرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا پر انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دیا اور یہ بہت بڑے ولی بنے توبہ کی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے حافظ ننگے پیر والا اور یہ اس معرفت کے اس کیفیت پر تھے کہ یہ پاؤں میں جتیا نہیں پہنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مارگا میں ان کا ایسا مقام تھا کہ جس راستے سے یہ گزرتے ان کا ایک راستہ تھا اس راستے پہ جانور یہ گندگی نہیں کرتے تھے جانور اس جگہ پہ گندگی نہیں کرتے تھے پیشاب وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے گزرگاہ گاہ پر ایک جانور نے گندگی کی تو ان کو فوراً خیال ہے کہ ہو نہ ہو اب شر حافظ کا انتقال کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معلومات کی تو واقعی وہ انتقال کر گئے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے ساتھ کی ہماری مغفرت ہو تو یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے جو ہمارے ساحل محترم نے ہماری طرف بڑھایا ہے اور میں مدنی چینل کے تبسص سے تمام اسلامی بھائیوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ برائے کرم اس طرح مقدس اوراق کے ساتھ ساتھ نارملی طور پر تحریروں کو بھی بے ادبی سے بچانے کی کوشش کیجیے اور اگر اللہ نہ کرے گا راستے میں ایسی چیز آپ کے سر کو ملتی تو کم از کم پاؤں یا جوتے تو مت رکھیے نارملی چلنا راستہ بدل لیجئے کہیں لکھی ہوئی چیز نظر آتی ہے تب بھی اس پاؤں مت رکھیے تھوڑا گھوم جائیے تاکہ ہم کم از کم بے ادبی وغیرہ کے وہ مرتکب نہ ٹھہریں دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ جہالت یقینا جہالت بے حد و بے انتہا ہے اور صرف اس میں مزدوروں کا نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ چلانے والے بھی جو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان عام تو پر غریب و مزدور آدمی تو کسی مذہبی یا مولانا وغیرہ کوئی سی بات کرتا ہے نا تو وہ تھوڑا بہت سن بھی لیتے ہیں لیکن بعض میں سب کا نہیں کہتا بعض بڑے لوگ اور اگر ان کے پاس اگر پیسہ آ جاتا تو کیونکہ یہ سمجھ ہے کہ پیسہ ہم نے اپنی عقل سے کمایا ہے اللہ کے بندو اگر عقل سے پیسہ آ رہا ہوتا نا تو آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ پیسے والا ہوتا آپ کا وہ جنرل مینیجر آپ سے زیادہ پیسے والا ہوتا آپ کا مرچنڈائزر جو بہت زیادہ ہے, مطلب کیلکولیشن کر لیتا آپ سے زیادہ پیسے والا ہوتا عقل سے آدمی مطلب آپ کے نصیب میں پیسہ آئے آپ کما رہے ہیں اگر حلال کماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس دولت میں برکت دے اور در سے بچا کر رکھے دولت اور مال کے البتہ بڑا آدمی ہے نا یہ تو زیادہ مطلب کے بعض اوقات جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ مذہبی طبقے کو بھی عجیب و غریب کہہ رہا ہوتا ہے اور اسلام کے بہت ہی بنیادی اصولوں پر بھی وہ مطلب کے زبان درازی کر رہا ہوتا ہے تو جہالت یہ کیا کرنی آتی کہ میں امیر کے پاس جا رہا ہوں غریب کے پاس جا رہا ہوں نارملی طور پر یہ درست ہے کہ جہالت ہے اور مطلب کہ دنیا کی تعلیم سے دینی تعلیم پر آدمی مطلب مہارت حاصل نہیں کر لیتا تو تمامی طبقوں میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے تو اب کس نے کیا بولا اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کا وہ قول کہ کی کیا حکم شریعت ہوگا کہ وہ کال کفر ہوگا اس سے اس پر کیا حکم لگایا جائے گا اس پر یہ کول پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کی تو آپ جان... تو یہ مفتی صاحب اسی طرح فیصلہ کریں گے ہم مطلب کہ کھائی آ... نہ کھائی کسی کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کریں گے کہ تم نے کہا اور تم کافر ہو گئے یہ بھی بعض اوقات جہالت کی بنا پر بندہ کسی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے مضبوطی عطا فرمائے آئی کال سنتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد کرماچاری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضر بعض لوگ زکاط کی جو رقم ہے وہ ایک دن مقرر کر کے رمضان مبارک میں وہ دیتی ہیں اور لینے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دن یہ دے گی وہاں پر پچاس سو عورتیں مرد وغیرہ خرچ ہو کے وہ لیتے ہیں وہاں پر یہ مطلب ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کون ہے کون نہیں ہے وہاں پر لین لگ جاتی ہے تو لین کے اندر وہ زکوٰۃ بانٹ دی جاتی ہے اس طرح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برکاتہ دینے والے کو اس بات کی معلومات کر لینی چاہیے کہ جسے زکوۃ دے رہا ہوں یہ زکوۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے جو اٹل مقدور جو اتنا اسے ہو سکتا ہے وہ اس کی معلومات حاصل کرے کہ یہ بھی زکوٰ جس پر فرض ہو اسے اس بات کی علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے کہ جسے زکوات دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے کے جو اصول ہیں اس کی بھی اس کو سمجھ ہونی چاہیے اب جو زکوٰۃ لے رہا ہے اگر وہ مستحق ہے اور وہ صحیح طور پر دے رہا ہے اور تملی کے شخصی ہو جاتی ہے مالک بنا دیتا ہے وہ تو ان اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ص الحبیب صلی اللہ محمد اب میں اپنے مضمون کی طرف آؤں میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک حدیث پاک اب کو بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شد فرمایا اے مہاجرین کے گروہ جب تم پانچ باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ وہ پانچ کون سی باتیں ہیں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں جیسے آج کل ایڈس وغیرہ ہے کبھی سنا بھی نہیں تھا اور یہ ایڈس کی بیماری بھی یہ سمجھیں کہ فوہاشی کا توحفہ ہے بے حیائی والے جو کام ہوتے ہیں ان کا تحفہ ہے دوسرا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو کہ سالی شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے نمبر تین جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمانوں سے بارش روک دی جائے گی اور اگر چوپائی نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستے نمبر چار جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا آہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالی ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا اور نمبر پانچ جو حکمران اللہ عزب و اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالی کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا اب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم غور کریں کہ ہم اپنے موجودہ حالات میں کیا کچھ پا رہے ہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ہم جان لیوا بیماریاں پائی جا رہی ہیں اس پر بھی تھوڑا سا غور کر لیجیے عہد سالی شدید تنگی ظلم و ستم دشمنوں کا تسلط مال و اسباب کا لٹ جانا تعصب اور ہمارے لسانی ہمارے جو لسانی قومی اختلافات مٹر اسلامی یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے بڑے ٹھنڈے دن سے بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا غور کیجیے تحمل مزاجی کے ساتھ غور کیجیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں آپ کی غور کیجیے فوہاشی پھیلی یا نہیں پھیلی بے پردگی اپنے بامے عروج پر ہے ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیجئے میں نہیں کہا سارے گھر اللہ کی رحمت ہے کئی گھروں میں فواشی آپ کو نام کی بھی نہیں ملے گی لیکن ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے بازاروں کا جو حال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے خود آپ کی ٹی وی سکرین جس طرح کے مناظر دکھاتی ہوگی جو مدری چینل سے آگے بھی جو ہوتے ہوں گے وہ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ یہ فوشی اور یہ بے حیائی اور یہ مطلب بے پردگی جو ہے اور پھر اس کے جو نتائج میں جو بھیانک قسم کی جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں اس پر غور کر لیں کوئی خوف کوئی ڈر کوئی ججک جیسے کہ کوئی محسوس نہیں کر رہا ٹھنڈے دل سے سوچئے میری اسلامی بہنے بھی سوچیں میرے اسلامی بھائی بھی سوچیں والدین بھی سوچیں سب سوچیں کہ سلیو لیس کپڑے پہن کر کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے یہ کھلے بال رکھ کر بازاروں میں گھوم کر کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے لڑکیاں اپنی تصویریں غیر لڑکوں کو جو بھیج رہی ہیں یہ کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے آپ جو سوشل ویب سائٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر دوسری تعلقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ابھی تو آپ کو ایک تفریح لگ رہی ہے ایک فن ہے ایک مطلب کہ ایک وہ ہنسی مزاق ہو رہی ہے مگر جب یہ سنجیدگی اختیار کرتی ہے اور پھر فتنے کا روپ دھارتی ہے تو اس پر کبھی آپ نے غور کیا, کیا جس وقت پردہ تھا عورتیں پردہ کرتی تھیں اور صحیح پردہ کرتی تھی اور غیر محرموں اجنبیوں سے دور رہتی تھی چادر اور چار دیواری کا تقدس باقی تھا دیکھیے ایمانداری کی بات کیجئے گا چھوڑ دیجیے آگے پیچھے میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے کیا اس وقت جس دور کی میں بات کر رہا ہوں کیا آپ, آپ کو پتا تھا کہ اتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں اتنی بھی حیائی کی وجہ سے جو کچھ کواڑی ماؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے کیا آپ آپ چلے جائیں بیس پچیس سال پچاس سال پہلے چلے جائیے کیا تھا کیا ایسا ماحول تھا یہ, یہ بے پردگی اور بے حیائی کے جو ہمیں تحفے ملے ہیں یہ ان پر تھوڑا سا غور کر لیجئے سمجھا ہی رہا ہوں بات, بات پوچا رہا ہوں اب تک ماں باپ کہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے آپ کے بچوں کو میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے اسلام نے ہم ہماری عفت ہماری عصمت کی جو حفاظت جس انداز سے کی ہے اگر ہم اسی قانون کو توڑتے ہیں تو یہ قانون توڑنے سے جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں معاشرے میں اس کو دیکھ لیجئے پھر نتیجہ کیا ہے دیکھو فواشی عام ہوئی فوشی عام ہوئی نتیجہ کیا نکلا کہ تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلو میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی پوری حدیث کو اب اس سینیڈیو میں اس پہلو پر غور کے ساتھ دیکھیے کہ معاشرے میں پنپنے والے کئی گنا ایسے ہیں جس کو معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے کرنے والے سب نہیں ہوتے لیکن چونکہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے ہم برائی سے منع نہیں کر رہے ہوتے اور بعض اوقات تو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کلچر کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا خمیازنا خمیازہ پوری قوم کو بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے جیسا کہ اب اب اس بار آ جائے، ٹھیک ہے جب لوگ ناپ توول میں کمی کرنے لگ جائیں گے اب ناپ تول سب تو ناپتول والا کام نہیں کرتے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو کہ تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح تو پہ اشاد فرماتا ہے ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو ناپ تول میں انصاف کرنا اور ناپ تول کو پورا کرنا اس کی تاکید ہم کو شریعت میں نے دی یعنی ناپ توول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے حدیث پاک میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سردی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وسلم تاجروں کے گرو دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں یا یہ ناپنا اور تولنا ہے اب جو ناپتے ہیں تولتے ہیں یہ جتنے بھی ٹول والا جو کاروبار کرتے ہیں میزان وہ جو وزن سے جو کام کام کرتے ہیں یہ غور کریں اگر آپ فیکٹری آنر ہیں تب بھی غور کریں اب اتنے بڑی بڑے مطلب آدھو آدمی تولتا نہیں ہے تو یہ جتنے بھی ویٹ کا کام کرتے ہیں ویٹ اسکیلس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹرکوں کے اوپر جو مال لوڈ کرتے ہیں ان لوڈ کرتے ہیں خالی ٹرک کا وزن کرنا ہے بھری ہوئی ٹرک کا وزن کرنا ہے جو بھی اس وقت جو ویٹ کے حساب سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر توجہ کر لیں اسی طرح جو ناپنے کا کام کرتا ہے میجرمنٹ کا جن کا مطلب میجرمنٹ کے حساب سے میٹر کے حساب سے گز کے حساب سے واٹ ایور بہت سارے مطلب کہ یہ ناپ و تول کے آپ کے پیمانے بنتے ہیں تو اب ناپ و تول کے اندر جس طرح کی کمی ویشی کا جو حساب کتاب ہے اور اگر اس میں آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں شریعت کا خون کر رہے ہیں تو غور کیجئے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کو تو آپ تو حرام روزی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے ٹھیک ہے لیکن پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر حرام سے کون سا مطلب کہ آدمی پھلتا ہے حضرت سعید میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو اب حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں کیونکہ جو حرام کا لکما کھاتا ہے تو یہ لکما پیٹ میں جاتے ہی اپنی نحوستوں کا انتظار کر دیتا ہے جس کا بیان میں چند دنوں پہلے میرے پیارے اسلام بھائیو میرے تاجر اسلامی بھائیو میری بزنس کمیونٹی جو اس وقت اگر مدھیہ چینل میں بیٹھی ہے خواب ریٹیلر ہیں یا ہول سیلر ہیں واٹ ایور آپ غور کیجیے ہرام میں جان چھڑائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دیکھیں حدیث پاک ہے اور یہ میں حدیث پاک آپ کو تفسیر تبری کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اور سرات الجینان جو ہمارے میں تفسیر ہے اس میں یہ باقد حدیث لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہے تو یہ جو حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں حلال کی طرف آئیے گانے بازو میں پڑے ہوئے ہیں فلم ڈراموں میں پڑے ہوئے ہیں عجیب و غریب حال ہے اب جیسے ہمارے پاس بھی ایسے بات اب آپ مجھے چینل کے ذریعے سن رہے ہیں نا ڈیفینے تو اب چینل میں ہی جب ہم کھولا ہم نے تو ہمارے پاس تو خیر باہر کے کئی لوگ آئے تو یہ ان کی جو کمنٹس ہیں جو ان کے جو تاثرات ہیں وہ سارا ہمیں ملتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سارے ٹک جاتے ہیں لیکن ایک ان کی فیلنگز اور جذبات جو ہمارے جو جو سامنے ہیں وہ یہ کہ میں ان کی باتیں سن کے سا لگا کس کے اندر حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیمرامین میں اب کیمرامین کیمرا جس طرح بے پردہ لڑکیوں کو فوکس کرتے ہوں گے اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اور اللہ تبارک و تعالی حیا نصیب کرے ان عورتوں کو جو اس طرح مطلب کہ بے پردگیاں کرتی ہیں اور کیمرہ مین ہو یا جو بھی ہوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے بے پردگیاں کرتی ہیں بالکل خدا کا خوف نہیں ہے نہ خوف خوف شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اسی طرح ایڈیٹنگ پر بیٹھتے تھے یہ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے اور جو آئے میرے پاس میں بہت زیادہ کھل کر بولوں گا تو سارے بات وہ سمجھ آئیے آپ لیکن انہوں نے جو بات بتائی میں وہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جب حرام سے حلال کی طرف آئے ہیں, میں نہیں کہتا کہ ہر کام حرام تھا ہو سکتا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے ہی مطلب کہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہوں لیکن جو ناجائز کام کرتے تھے جنہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا ہے حرام کام کرتا ہے جنہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا ہے ایڈمٹ کیا ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے یہاں سوئچ کر کے آئے ہیں تو ہم چونکہ ایک حلال طیب و باقاعدہ نیکی کی دعوت کے کام میں اب, اب انوالوڈ ہیں اللہ ان کو اچھی نیتیں بھی نسیف اور کے سب کے بج گناگر کو عطا کرے ہم جو انوالڈ ہیں تو الحمدللہ ہمارے رسک میں برکت ہم محسوس کرتے ہیں زیادہ کما کر بھی ہمیں وہ نہیں سکون تھا جو کم کما کر ہمیں سکون مل رہا ہے اور ہمیں مطلب کہ برکت ہو رہی ہے اور بعض یہاں تک کہہ گئے کہ ہمیں بچ جاتا ہے میں نہیں کہتا یہ میرے سامنے کیمرامین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی تاثرات ہے یا نہیں ہے ہیں نا ہے نہور میرے سامنے اب میں ان کیمرا مین کو نہیں دکھا پا رہا ان کے لائٹنگ بھی نہیں ہے لیکن اگر یقین مانی مجھے موقع ملے تو میرے بدنی چینل میں تقریباً آلموسٹ تین سو کے لیس تین سو کے آس پاس میرے پاس سٹاف ہے عملہ ہے اگر میں ان کے کمنٹس آپ کو بتاؤں یقین آپ کو کمنٹس دے سکتے ہیں تو حلال اور حرام کا فرق یہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے یہ میرے ڈائریکٹر نے سن میرے کان کے اندر کا میرے میرے ڈائریکٹر میرے سوچر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریکٹیکل چیز ہے جو حدیث پاک اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک کا صدقہ عطا فرمائے آپ حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ کر جو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مطلب کہ وہ سکون کل کی نعمت نصیب ہوگی تو جو ناپ تول میں زیادتی کرتے ہیں اور ناپ تول میں مطلب کہ وہ بدیانتی کرتے ہیں اور اس میں دو پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں ایسی ایسی بدیانتی اور ایسی ایسی خیانت کرتے ہیں گھی میں بدیانتی کرتے ہیں اور گھی میں ملاوٹ کرتے ہیں ذرا سوچو بچے گھی بچے گھی تیل کا استعمال کرتے ہیں آپ کی اس ملاوٹوں سے اللہ نگر اگر کوئی بچے معذور و محتاج ہو گئے کیا بنے گا یار اگر ایک آدمی غلط چیز کھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں غلط چیز کھا رہا ہوں مگر آدمی صحیح چیز کھائے اور اس میں غلطی اس میں مطلب کہ غلط چیزیں ملی ہوئی ہوں اور ایسی ایسی ملاوٹ ہوتی ہیں کہ میں کیا آپ کو مدنی چینل پر ارض کروں ہر چیز ایسا لگ رہا شاید ہر چیز ہونے بولنے کی بھی نہیں ہے مگر ان کو خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے ان کو پیسے مل گئے یہ موج کر اور بڑا ہاتھ لگا کیا اڑے اس بات تو چار لاکھ کی لگ گئے یا. یار بہت لگ گئی چار او سارے پارٹنر سارے لوگ خوش ہو گئے ارے اللہ کے بندو تم نے کتنوں کی حق تلفی کتنی کتنی بددیات کتنی خیانت اور اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی لے کر تم نے چار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ روپے کما لیے اگر یہ روپیہ مطلب جہنم میں جانے کا سبب بن گیا تو کیا کریں گے ہم تو برائے کرم توبہ کی طرف آئیے اور جو کچھ حرام کمایا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے اس کے لیے مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیجیے میں ایسا نہ حرام روزی جہنم کی آگ میں جلا دے اللہ تبارک ازارا ہمیں سچی توبہ کی تحفے عطا فرمائے مجھے کہا جا رہا ہے کال آئیے آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد نعیم اظہر اکاڑا سے اذکار رہا ہوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کل میرا ایک دوست یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا اس کو سمجھایا اس نے توبہ کی اور اس نے آج کا روزہ رکھا اور اس نے یہ نیت کی کہ آئندہ وہ سارے رکھے گا روزے انشاءاللہ شاء اور اس کے بعد حضور یہ بات جس طرح آپ فرما ہیں کہ روزے رکھنے کا رمضان المبارک کے مہینے کا اصل مقصد تو یہی ہے اللہ, اللہ کم تاکہ ہم پرہزگار بن جائیں تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے توبہ کی اور آج کا بھی روزہ رکھا آئندہ روزہ رکھنے کی بھی نیت کی ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالی طوبہ پر ہمیں استحکمت فرمائے اور ان کے سب کیا اللہ تعالیٰ مجھ گناہ کو بھی اپنی رحمت اپنی مغفرت سے حصہ جو اس کی رحمت و مغفرت کی جو تقسیم ہو رہی ہے اللہ اس کا حصہ مجھ گناہ کو بھی عطا فرمائے توبہ کر لیجئے کر لے توبہ رف کی رحمت ہے بری قبر میں ورنہ سزا ہوگی کرے بے پردگی کرنے والیاں توبہ کرے فوشی ختم کرے آئیے جو یہ تو چاہے تول پہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے وہ بھی سوچیں گے توبہ کر لیجے. اور جو اس کا جو بھی مطلب کلوز کرنا ہے بیلنس اس کے پورا اکاؤنٹ کلوز کر دیجئے خدا را پوزیٹو کام کی طرف آ حلال رزق کی طرف آ حلال روزگار کی طرف آ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے آپ کے مال میں برکت دے آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے آپ کے اللہ جان میں برکت دے آپ کے دین و ایمان میں اللہ برکت دے پلیز میرے اس معاشرے کو حرام کاموں سے بچا دیجئے بہت بکیائی پڑ ساتھ دیجیے اس معاشرے کو برباد ہونے سے بچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے تیزی کے ساتھ بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے مارکیٹیں جو ہے نا وہ بس بہت برا حال ہو رہا ہے مارکیٹوں کا کاروبار کا بہت برا حال ہو رہا ہے ہر حوالے سے گویا کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں زوال کی طرف جا رہے ہیں پریشانی اتنی ہی ہے مانتا ہوں میں پریشان بھی اتنی ہے گھر بار میں پریشانی ہے کاروبار میں پریشانی ہے تنگی ہے سب کچھ لیکن کیا کیجیے کہ ہم سدھر بھی تو نہیں رہنا ہم مان بھی تو نہیں رہے ہماری مسجدیں ویرانی تو ہو رہی ہیں مسجدیں خالی تو ہو رہی ہیں کتنے قر... کتنے گفلت اور یہ گنا برے کام چھوڑ دیے آپ کیا سامنے صرف ٹی وی پر بول لینے سے فرق پڑ جائے ضروری نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے جو یہ اس طرح كی كچھ كالس آ جاتی ہے ہماری بھی ہمت ہو جاتی ہے کچھ حوصلہ بڑھ جاتا ہے اللہ قبول فرما لے لیکن صرف یہ ٹی وی پر آ کر بول دینے سے کوئی تبدیلی نہیں آ جائے گی جب تک تا... آپ ساتھ نہیں دیں گے جب تک آپ نیکی کی دعوت دینے کا عزم نہیں کریں گے جب تک آپ برائی سے روکنے کا عزم نہیں کریں گے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتے بار کچھ نہیں کر سکتے صرف اپنے گھر میں تبدیلی لانے کا عزم کر لیجئے پگ کا عزم کر لیجئے اور پرانے پاک کی سورت تحریم کی چھٹی آیت پر عمل کرنے کا پک ازم مستم کر لیجیے یا اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے خود کو بچائیے اپنے خانہ ہر فرد معاشرے کا اپنے گھر کی اصلاح کا ذمہ اٹھا لینا اپنے گھر کی ذمہ کا آپ بتائیے کہ یہی تو گھر ہے جو باہر آتا ہے عورتیں کہاں سے باہر نکلتی ہیں لڑکے کہاں سے باہر آتے ہیں مرد کہاں سے باہر آتے ہیں سب ایک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے بستے ہیں یہیں سے پرورش پاتے ہیں نشوونما پاتے ہیں اور آخر کر باہر آتے ہیں اگر گھر کی چار دیواری ہی ہمارا بہترین ایک اصلاح کا انسٹیٹیوشن ہو جائے اصلاح کا ایک مقام بن جائے اور ماں باپ کی اور ہر ایک کی طرف سے اگر پوری توجہ ہو جائے تبدیلی آ جائے گی ورنہ تو بہت برا حال ہے اب پتہ نہیں ہم کس بربادی کو دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں زلزلے آفت طوفان سیلاب قتل و غارت گری دہشت خوف کیا, کیا تباہی نہیں دیکھ رہے ہم لوگ لیکن بدلنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہمٹی کی دعوت دینے کے لیے برائی سے بنا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں پلیز کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے برکت دے اور اصلاح امت کا اللہ ہمیں درد عطا فرما دے اصلاح امت کا درد میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے اش بہایا کرتے تھے رب حبلی امتی کی صدایں یاد کیجیے میراج نے امت کو یاد رکھا یاد کیجیے قبر انور میں جب آرام فرمایا ہوئے اس وقت امت کو نہ بھلے یاد کیجئے نیکی کی دعوت تبلیغ دین اسلام کی تربیج و شاعت اور اسلام کو پھیلانے کے لیے تائف کے میدان میں پتھر کھائے میرے آقا نے یاد کیجئے میرے آقا پر کوڑا کب تک پھینکا گیا تھا یاد کیجئے میرے آقا پر جانور کی اوجریاں رکھی گئی یاد کیجئے میرے آقا کی گردن میں پندا ڈالا گیا یاد کیجئے صدیق اکبر کو گھوڑے اور لاتوں اور جوتوں سے مارا گیا تھا یاد کیجئے سعید حمزہ رضی اللہ تعالی کو شہید کر کر ان کے کلیجے کو چبایا گیا نا یاد کیجئے صاحب کرام کی شہادتوں کو یاد کیجئے یاد کیجئے جیے امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت کو یاد کیجئے چھ ماہ کے علی اصغر کی شہادت علی اکبر کی شہادت امام قاسم کی شہادت رضی اللہ تعالی عنما کی یاد کیجیے سیدہ زینب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنما اور دیگر پردہ نشین نہلے بیٹی خواتین کی اس حالت میں بھی اپنے پردے کی حفاظت اور ہر طرح سے اپنے آپ کو تحفظ کے ساتھ دے کر چلنا اس کو یاد کیجیے بیمار ابھی تو بیمار امام زین اللہ تعالی عنہ کی اس وقت بیماری کی حالت اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنا یاد کیجیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یاد کیجیے بات صرف بیان کی حد تک کی نہیں ہے بات یہ کہ ہم کچھ کریں ہم کچھ کریں کچھ لائے, ہمارے گھر میں نماز کزا ہو رہی ہو اور ہمیں فرق نہ پڑے ہمارے گھر میں حرام روزی آ رہی ہو ہمارے ہماری, ہمیں فرق نہ پڑے ہمارے گھر کی اس ٹی وی کی اسکرین پر میوزک چل رہا ہو گانے چل رہے ہو بے پردہ عورتیں بےیا عورتیں نظر آتی ہو اور ماں بہنوں کے ساتھ یہ منظر دیکھے جا رہے ہو ہم پر فرق نہ پڑے وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ فلمیں دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا میرے مجری چلے نظر ہی یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہے کلم ہوش کے نہ کھن لیں آگ لگی ہوئی اب یہ نہ سوچئے کہ میرا گھر بچا ہوا ہے نہیں آگ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اس گناہ اور بے حیائی کے اندر جو تپیش اور حرارت ہے اس کو محسوس کیجئے یہ آپ کے گریب آپ کے قریب قریب ہے خود ہمارا بے حص ہونا ہمارا اس معاملے میں غور و فکر نہ کرنا اور ہمارا اصلاح کے لیے میدان عمل میں نہ آنا اس سے ڈر نہیں لگتا اگر قیامت کے روز اللہ تعالی نے پکڑ لیا کہ تم بدل سکتے تھے تم کر سکتے تھے کیوں نہ کیا ایک شخص تخت پر بیٹھا لوگوں کو واس کہتا تھا بیان کرتا تھا واس کہتے کہتے بیان کرتے کرتے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک عورت کو دیکھ رہا ہے بے پردہ عورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے کہنے لگے بیٹا صبر کر جیسے کہ بیٹا صبر کر اسی وقت تخ سے گرے ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وسیع فرمائے کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ تیری نسلوں میں کبھی میں صدیق پیدا نہیں کروں گا کیا میری نافرمانی دیکھ کر اپنے بیٹے کو صرف اتنا ہی کہا کہ صبر کر سے نیکی کی دعوت کیوں نہ دی اسے برائی سے کیوں نہ روکا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کا بیٹا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا آپ کو آگ لگ جاتی ہے اسکول کی چھٹی کرتا ہے تو آپ کو بے چین ہو جاتی ہے ماں فجر میں اٹھایا نہ اٹھا اسکول کے لیے اٹھائے گی آپ میں اٹھے نہ نہ اٹھے آفس کے لیے اٹھیں گے یہ سب کیا ہے آپ کا الاؤنس نہ ملنا آپ کا بونس نہ ملنا آپ کی تنخواہ لیٹ ملنا ہے سب آپ کو پریشان کرتا ہے یہ پریشانی کی بات ہے میں کمپیئر بات کر رہا ہوں تکبل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کبھی نیکی نہ ملنے پر نیکی کے کام چھوٹ جانے پر پرہز کے کام چھوٹ جانے پر گناہ ہو جانے پر اس طرح کی فیلنگس ہوتی ہیں کچھ ایسے محسوسات ہوتے ہیں بندہ سر پر ہاتھ رکھ کر روئے رمضان کے تیرہ روزے نکل گئے چودوی شب آ اپنی روئی نہیں کہ یا اللہ تیرا روزے تیرا رمضان میری اس طرح گفلت میں گزر گئے اور مجھے ہوش نہ آیا یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ورنہ معاشرے کے یہ گناہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں آپ بتائیے کہ گلی کے اندر اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے فوشی کر رہے بے حیائی کر رہے ہیں آپ بولو یار میرا کیا ہے اللہ نہ کرے کل یہ آپ کی بہ بیٹیوں کو اگر اللہ نہ کرے انہوں نے آواز کس دی تب آپ کو ہوش آئے گا نا تو آپ کہ کیا کرے ان بچاروں کو نیکی کی دعوت ان کو بھی ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے انہیں بچاروں کو ماحول نہیں ملا انہیں نیکی کی دعوت ملی نہیں ہے ان کو قبر کا عذاب کا جو مطلب کے جو بیانی, نے لگتا سنانی ہیں. ان کو بیچاروں کو محبت اور پیار سے نکی کی دعوت دے کر ہو سکتے کو مسجد کا راستہ دکھانے والا ان بیچاروں کو ملا نہ ہو اور ہم نے دیکھے نا کئی اسلامی بھائی ہمارے ماحول میں جو بہت زیادہ بگڑے ہوئے شرابی کبابی بدکار آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلک ہیں الحمد للہ سمجھایا تو سمجھ میں آ جاتا ہے پلیز کچھ کیجیے ہمت کیجیے اور بس عزم کیجیے کہ میں اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی اللہ اس گھر کی چار دیواری کو میں گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں گا کرتے ہیں عزم آپ پکا ارادہ کیجیے محبت سے پیار سے جہاں ماں باپ کو اولاد و سختی کرنے کا حکم میں کریں بچے جتنے بھی سو مجھے سن رہے ہیں نوجوان جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں پلیز آئیے ہم مل کر کچھ کچھ کریں نہ اللہ کی نافرمانی کر کر ہم پھل نہیں سکتے اللہ کو ناراض کر کر ہم خیر نہیں پا سکتے اللہ کو ناراض کر کر ہم سکون نہیں پا سکتے سکون خیر راحت آفیت کامیابی اور بلندی اور عروج اور دشمنوں پر غلبہ یہ اللہ کی فرما برداری میں چھپا ہوا ہے اللہ کی اللہ تبار تعالیٰ کو راضی کرنے میں چھپا ہوا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ تین سو تیرہ کو فتح دے دیتا ہے ہزار پر وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ رب کریم بڑی قدرت والا ہے ہم سب کو راضی کریں علی الحبیب کون دکھے سنائیے چاہ جی بات کا میں سوال ہے میری عمر تیئیس سال ہے میرے چکے ہیں اور میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں گھر میں میرا بھائی ہے اور بھابھی ہے تو میری میری شادی نہیں میری چار سسٹر چاروں کی شادی ہو چکی ہے میں ایک گھر میں کھیلا رہتا ہوں مجھے ابھی تک کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی اور گھر میں ہر وقت لڑائی کبھی بھابی سے کبھی بھائی سے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے والد کی پراپرٹی میں سے کچھ دے دیا, دیا جائے چلے میں اپنا کاروبار کر لوں تو وہ بھی کوئی نہیں دیکھتے کہ تم اڑا کے کھا جاؤ گے یہ ہو میں مجھے کیا سر کامیابی کا میں صرف بہت الجھا ہوں بہت ٹینشن میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے اور آپ کی جو جائز حجتیں اور ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے آپ کے مددگار پیدا فرمائے نرمی اور پیار و محبت سے رہیے اور میرا مشورہ ہے کہ اول تو عسر و مغرب کے درمیان اثر کی نماز پڑھ کر آپ قبلہ روپ بیٹھ جائیے اور مغرب تک آپ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیے ماشاءاللہ اللہ امید رمضان میں بڑی برکت نصیب ہوگی یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یا, یا, یا مغرب تک پڑھتے رہیے جب گرو آفتاب ہو جائے یعنی ہو جائے تو افطار بھی کر لیجئے اور پھر اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائے اور جن کے دلوں میں آپ کچھ جگہ بنانا چاہتے ہیں یا جو آپ کی طرف مائل ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ان شاء اللہ اس میں جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے اور مزید اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو میرا مشورہ ہے کہ دارالفطاہل سنت کا راستہ دیکھیے اور وہاں جا کر آپ بات کیجئے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا کوئی شرعی سولوشن اور حل بھی بتا دیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اور کون سنائیے جی ابراہیم جی کراچی ابراہیم سے بول رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید لوگ ہیں نا میں گاڑی چلاتا ہوں ڈرائیونگ کرتا ہوں غریب میں ہوں تکاط یا فطرہ ہمارے اوپر جائز ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کا آپ کی مدد فرمائے مددگار پیدا فرمائے آپ سید صاحب ہیں ہمارے سردار ہیں اللہ تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائے اب یہ کہ سید کو زکات تو نہیں دی جا سکتی صدقہ واجبہ یہ فطرہ وغیرہ بھی سید کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ آپ کے لیے کوئی سے غیب سے انتظام ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ بھی نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی, کوئی تحفے کی صورت بن جائے اور آپ کی مشکل آسان ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا کرے اور آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میاں والی سے تکلین رضا اتاری ات کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس خوشی کا پیدا ہونا اور اپنے گناہوں کو بھول جانا کیا یہ درست ہے کہ اپنے نے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس خوشی کو ابھی پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں خوشی یا ایک ہلکا پن ایک طرح سے ایک سکون کیفیت کی کا نصیب ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اگر کسی بندے پر سکینہ نازل فرماتا ہے سکون نازل فرماتا ہے اور اس کو حشات و بدشاشیت عطا فرماتا ہے یہ اس کا کرم ہے تو اس کی کرم پر نظر ہو لیکن یہ یاد رکھے کبھی گناہ کو بھولنا نہیں چاہیے یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ جس گناہ سے میں نے توبہ وہ گنا معاف ہو گیا ہے اللہ تعالی کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اور اگر ایسے کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ٹھیک کیفیت اپنی جگہ پر ہے گناہ کو نہیں بھولنا چاہیے آئی امیر سنت کی طرف چلے اور وہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہو رہا ہے صلو سل عل الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ہے ہاتھ بڑھاک ڈالے تو ٹو کیڑا ہاتھ بڑھا کے ڈالے تو ٹوکڑا وعلیکم السلام و اللہ حاجی صاحب کے آٹھ بجے جو پروگرام ہوتا ہے سچا راستہ اسکرین ریکارڈ کروانا تھا یہ سوال عاجی صاحب کا بھی جو پروگرام के رہا ہے اللہ نے گناوں سے بچ کر نکی طرف رام राम ہو جاتا اس نے یہ بات سنانی تھی کہ مجھے سے اس سے ملاقات ہے اس میں ویڈیو کیسے کا پروگرام ویڈیو جو کیسے ہوتی ہے ان کا ان کا کام تھا جب انہوں نے چھوڑا اور چاول کا کام شروع کیا تو ان کو بہت ہی برکت تھی جیسے آج سامنے بی ایس ڈی اس کی بٹائی اکران شریف کی کہ کیا لال کی طرف آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت ہے اتنی برکت ہوئی کہ ایک دفعہ ہماری انشاءاللہ مدینہ سے ملاقات وہ اس ٹائم پر رمضان میں ہمیر کے لیے بھی آئے اور بولا کہ آج کے لیے میں جاؤں گا اس سے, اس سے بہت ہی زیادہ اس پروگرام سے ہمیں بہت ہی, ہی کہ خزانے مل رہے آپ کو دعوت اسلامی کو باپا کو عالی صاحب کو تمام دعوت اسلامی کو جامی رات بہو ترقی اطلاع فرمائیں اور ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے سب کے لیے دعا یاد رکھنا اور ہمارے والد صاحب کی کی دعا کرنا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وبارک تعالیٰ کی کرو رحمت ہے آپ کی کال کرنے کا بھی آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے ماشاء اللہ میں ایک باہر سنا ہے کہ کس طرح حرام کا کام چھوڑ کر اس نے حلال روزگار اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی اس کے مان نے برکت دی اور ماشاء اللہ مدین منورہ مکہ مکرمہ کی سعادتیں اس کے حصے میں آئیں اور یہ ہم سب کو گویا کہ دعوت دے رہے ہیں یہ حرام روزی کو چھوڑیں آپ کو سکون ملے گا حرام روزی میں سکون راحت اور نیند اور یہ بہت بہت بے چینی ہے اولاد نافرمان فرمان ہو جاتی ہے بعض اوقات بہت پریشانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے آئیے امیر لہ سونے کی طرف